بے شک اللہ کے پاس ہے قامت کا علم اور اتارتا ہے میں اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہ جانتی کہ کل کیا کمائے گی اور کوئی جان نہ جانتی کہ کس زمے میں مرے گی بے شک اللہ جانی والا بتانی والا ہے